السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد الحمد اللہ احمد ہومود ابدا وستا اہول مبلا ون من سیر مدار لا شریک لگو إلاغا واحدا احدا فردا سمدا و اشہد ان سیدنا و سندنا محمدا عبده ورسول دائما اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سعلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا تعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر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 یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے الہی جب تک میرے جسم میں جا رہے تجے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت پر رہے عزیز ساتھیوں دوستوں اور بزرگوں آج ہم دعا کی اہمیت اور ضرورت کے عنوان سے جمع ہیں دعا در حقیقت انسان کی ایسی ضرورت ہے کہ جب دنیا میں ساری کوششیں ساری کاوشیں ساری تدبیریں فیل ہو جائیں پھر دعا کام آتی دعا کا کام وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں انسان کی بس ہو جاتی ہے لیکن بہت سارے لوگ دعا کی اہمیت سے بھی واقف نہیں اس کے فضائل سے بھی واقف نہیں اور اس کی اہمیت اور ضرورت سے بھی واقف نہیں دعا بنیادی طور پر دو بڑی قسمیں رکھتی ایک دعا عبادت کہلاتی ہے اور ایک دعا طلب کہلاتی عبادت میں ساری چیزیں نماز روزہ حج زک یہ سب دعا بھی ہے عبادت بھی اب آپ بولیں گے یہ نماز دعا کیسے ہے آپ نماز پڑھتے ہیں تو کسی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سے آپ نماز کے ذریعے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں بے شک وہ دنیا کی چیز نہ ہو اللہ کی خوشنودی ہی ہو لیکن آپ مانگ رہے ہوتے جنت بھی مانگ رہے ہوتے ہیں دوزک سے بچنا مانگ رہے ہوتے ہیں زکوۃ بھی آپ اسی طلب سے دیتے ہیں حج بھی آپ اسی طلب سے کرتے ہیں تو دعا کا ایک حصہ عبادات ہے اور ایک حصہ جو صرف طلب مانگنا بھکاری بن کر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ جھولی پھیلاؤ دامن پھیلاؤ یہ دعا کا وہ حصہ ہے جو طلب پر مبنی ہے آج ہماری گفتگو کا محور یہی حصہ ہے جو طلب پر مشتمل ہے حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف دعائیں سکھلائی اور ایک مومن کی زندگی کو پیدائش سے لے کر قبر تک دعاؤں سے سجا دیا مسلمان کی پوری زندگی دعاؤں سے سجی ہوئی ہے بھری ہوئی یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم ان دعاؤں سے فائدہ نہیں اٹھاتے یا ان دعاؤں کو استعمال میں نہیں لاتے بعض دفعہ ہم دعائیں مانگتے ہیں اور ہم غلط دعائیں مانگتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے ضد کی وجہ سے غلط چیز مانگ بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ بھی بہت دور رس ہوتے ہیں ترمزی شریف میں ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اور دعا میں کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے صبر دے مجھے صبر دے آپ نے صحابہ سے کہا اس نے اپنے لیے مصیبت مانگ لی حالانکہ صبر تو مصیبت نہیں ہے قرآن خود کہتا ہے یا یوحل دین آستا بھی صبر اے ایمان والو اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگو صبر تو اچھی چیز ہے لیکن آپ نے فرمایا اس نے اپنے لیے مصیبت مانگی جب آپ صبر مانگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے صبر ہمیشہ کسی دکھ پر ہوتا ہے کسی صدمے پر ہوتا ہے کسی نقصان پر ہوتا ہے کسی خسارے پر ہوتا ہے جب بندہ پھر اندر سے دکھی ہوتا ہے پھر اللہ سے کہتے اللہ مجھے صبر دے جب بندہ بیٹھا ہوا دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے صبر دے آپ نے فرمایا اس نے اپنے لیے مصیبت مانگ لی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ اس کو دکھ دے پھر اس پر اس کو صبر دے تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے اللہ ہمیں دکھ ہی نہ دے جس پر صبر کرنا پڑے ہمیں وہ دکھ ہی نہ دے وہ پریشانی نہ دے وہ مصیبت ہی نہ دے جس پر بات میں ہمیں صبر کرنا پڑے دعائیں کسی کے گھر میں اللہ نے بیٹھیوں کی لائن لگا دی بیٹیاں ہی بیٹھی اب وہ دو رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے اللہ مجھے بیٹا دے اللہ مجھے بیٹا دے بعض تو یہاں تک کہہ رہے ہوتے ہیں بھلے میری دس بیٹیاں ہیں اس میں سے دو اٹھا لے اس کے بدلے ایک بیٹا دے دے یہ جو ہم ناقص اور ادھوری دعائیں مانگتے ہیں یہ زندگی کے لیے عذاب اور ببال بن جاتے ہیں اللہ بیٹا دے دیتا ہے اس کی زد کو پورا کرتا ہے اللہ بیٹا دے دیتا ہے پھر وہ جو بیٹا اس کو لوہے کے چنے چپوتا ہے الامان و پھر زندگی میں بیٹھا دعائیں کر رہا ہوتا ہے کاش تیری پیدائش سے پہلے میں مر چکا ہوتا یا تو رو رو کے دعائیں مانگی تھی کہ بیٹا دے اب دعائیں مانگ رہا ہے بیٹے کی پیدائش سے پہلے مر چکا ہوتا یہ ہماری دعاؤں میں نقص اور اسلام آباد میں ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر زبیر صاحب فرد نسیم آشمی کے جو میاں ہیں الہدا کے جو بانی مبانی ہیں وہ بھی کچھ عرصہ پہلے کراچی میں آئے تھے وہ ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک شخص کویت میں کسی کمپنی میں انجینئر تھا ملازم تھا اور ظاہر بات ہے کویت کے سکے کی بھی بڑی ویلیو ہے ٹھیک ٹھاک اس کی تنخواہ تھی چونکہ انجینئر تھا ایک اکلوتا بیٹا تھا ایک اکلوتا بیٹا گھر میں ایک ماں تھی ایک باپ ہے اور ایک بیٹا بیٹے کو چونکہ وہ اکلوتا تھا باپ کی اندھی آمدنی آ رہی تھی بیٹے کو پڑھایا ہتھی کہ امیرکا چلا گیا ڈاکٹر بن گئے ادھر باپ ریٹائر ہو گیا ریٹائرمنٹ کی بھی اچھی خاصی رقم ملی وہ رقم لے کر اسلام آباد آیا وہ اسلام آباد کے رہنے والے تھے اسلام آباد میں انہوں نے ایک اچھا خاصا بنگلہ بنوایا یا بنا بنایا لیا اور وہ بیٹے کے نام کر ہے اسی ایک اکلوتے بیٹے کے نام یہ ظاہر بات ہے اب ہم نے تو سب کچھ ہماری ساری خوشیاں بیٹے کے لیے اسی کے نام کر دی بیٹے کو بلایا بیٹا اب آپ پاکستان آ جاؤ ہم بھی ریٹائر ہو گئے ہیں اور ہم آپ کی شادی کریں گے پھر راضی خوشی ادھر اسلام آباد میں اپنے ملک میں رہیں گے بیٹا آ گیا اس کی شادی بھی ہو گئی انہوں نے شادی کے موقع پر بیٹے کو جو گفٹ دیا وہ مکان جو اس کے نام کیا تھا اس کی چابیاں اور اس کے ڈاکومنٹ بیٹے کو بطور گفٹ کے انہوں نے دیا شادی کا توحفہ بیٹے نے لے لیا اس کے بعد کچھ اس کی جو چھٹیاں تھیں وہ ختم ہونے والی تھیں کہنے لگا ابو مجھے تو اب جانا پڑے گا کہ بیٹا تو وہاں چھوڑ دے ہم تجھے یہاں کلینک بنا دیتے تو یہی اپنی پریکٹس کر نہیں مجھے امریکہ جانا سدھ کی اس نے خیر وہ بیوی کو بھی لے کر چلا گیا اب یہ بوڑھے ماں باپ اکیلے ہیں اتنا بڑا گھر بنایا ہے کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگ آئے دروازہ بجایا بابا باہر آیا جی کیا بات مکان خالی کرو مکان تو ہم نے بنایا ہے میری ساری زندگی کی جمع پونجی اس پہ لگ گئی ہے یہ تو میرے بیٹے کا مکان ہے بولے تمہارا بیٹا اس کو بیچ کے چلا گیا ہے بیچ کے چلا گیا ہے اور کچھ رقم رہتی تھی وہ رقم ہم نے آج اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر اس نے آج ہم نے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی ہے اور اس نے ڈاکومینٹ یہ دیکھو ہمارے حوالے کر دیے ہیں اور یہ مکان ہمارا ہے یہ وہ روئے پیٹے ساری زندگی کی جمع پونجی پہ لگائی پہلے پڑھائی پر اب جو بچہ تھا مکان پر اور بیٹا سب کچھ بیچ باچ کے امریکہ چلا گیا اور بوڑھے ماں باپ اب ان کے رہنے کے لیے بھی جگہ گئے یا تو ہزار گز کے بنگلے کے مالک تھے رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں برابر پڑوس میں کوئی خدا ترس انسان تھا ان کا بھی بنگلہ تھا اس کی اولاد کوئی نہیں تھی اس نے کہا ہمارے پاس سرونٹ کوارٹر ہے آپ جب تک آپ کی زندگی ہے ہمارے سرونٹ کوارٹر میں رہتے رہیں آپ ہمیں کوئی کرایہ نہ دیں کھانا پینا آپ اپنا کر لیں رہائش آپ ہمارے سرونٹ کوارٹر میں کر لیں وہ بندہ جو انجینئر ہے وہاں سے کویت سے کما کے لایا ہے اب وہ کسی کے مرہون منت ہے اور کسی نے احسان کیا اور ان کے سرونٹ کوارٹر میں وہ ان کے گھر میں رہ رہا ہے یہ ایک بیٹے کی وجہ سے ہم جب دعائیں مانگتے ہیں دعاؤں میں ہم بہت سارے خلا چھوڑتے ہیں مثلا آپ بچوں کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں ماں باپ اکثر دعائیں دیتے دعائیں دے رہے تھے اللہ تیری عمر دراز کرے یہ دعا نہیں ہے یہ بد دعا اللہ تری عمر دراز کرے رہ چلتے بھی ملاقات ہوئی دوستوں کی ساتھ میں ایک بچہ بھی ہے بندہ پوچھتا ہے یہ کون جی میرا پوتا ہے اچھا جی اللہ تعالی اس کی عمر دراز کرے وہ کہتا ہے آمین یہ بد دعا ہے دعا نہیں ہے دعا کیا ہے اس کے ساتھ آپ دو جملے ضرور ملایا کریں ایک یہ اللہ تعالی سیحت اور آفیت کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالی اس کی عمر دراز کرے اگر صحت نہ ہو مثلاً بچہ جوان ہو گیا پچیس سال کی ایج ہو گئی آپ نے دعا کی اللہ اس کی عمر دراز کر دے اللہ نے اسی سال عمر کر دی اور تیس سال کی عمر میں اس کو فالج ہو گیا بتائیے تیس سال کی عمر میں فارج ہے باقی زندگی کے پچاس سال یہ کیسے گزارے گا بیڈ پہ پڑا ہوا اور پھر ایسا وقت بھی آتا ہے سگے ماں باپ بھی ہوتے ہیں نا بیڈ پہ پڑے ہوتے ہیں ان کا پیشاب پکانا صاف کرنے والا کوئی نہیں ہوتا بیٹے بھی نہیں ہوتے اس کمرے میں کوئی داخل نہیں ہوتا یہ ہماری دعاؤں کی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ کے رسول ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے بیمار تھا آپ جب گئے تو آپ نے دیکھا تو اچھا خاصا جیسے آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ یار ٹھیک ٹھاک اس کا جسم بھرا ہوا ہے اور اب آج آپ نے دیکھا تو بالکل ہڈیوں کا ڈھانچا آپ نے فرمایا کیا حالت بنا رکھی اپنی کیا حالت اپنی بنا رکھی نے کہا بس جو اللہ کو منظور بیماری لگ گئی ہے یہ ہے وہ ہے آپ نے پوچھا کیا تو اپنے لیے کوئی دعا بھی کرتا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں بس ہمیشہ ایک ہی دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ یا اللہ میری زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کی سزا مجھے دنیا میں دے دے آخرت میں مجھے سزا نہ دینا رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا تیری یہی غلطی تجھے آج لے ڈوبی ارے اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ تیرے گناہوں کو بغیر سزا کے بخش دے تو نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ میری میرے گناہوں کو تُو بخش دے. یہ کیوں کہا؟ کہ دنیا میں سزا دے اللہ تو بخشنے پر بھی قادر ہے وہ صرف سزا دینے پر تو قادر نہیں ہے بخشنے پر بھی قادر ہے تُو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ مجھے بخش دے اور یہ کہنا کہ اللہ اور پھر بندے کے اندر یہ ہمت طاقت قوت اور تپڑ ہیں کہ وہ اللہ کے عذاب کو سہ سکے کس میں طاقت ہے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا جس پر گوشت کا نام و نشان نہیں اس لیے دعا کی غلطی کی وجہ سے کہ دعا غلط مانگ رہا ہے پہلے اپنی دعاؤں کو درست کیجیے دعا مانگنے سے پہلے علماء سے مشورہ کیجئے میں رب سے یہ مانگنا چاہتا ہوں بعض لوگ اللہ سے منت مانگتے ہیں اور اس میں غلطی کرتے ہیں یا اللہ مجھے بس بیٹا دے دے اور میں ایک سو روزہ رکھوں گا اور رکھے پھر دس بھی نہیں جاتے مان لیا کہ ایک سو روزہ رکھوں گا اور مان پھر رکھے دس بھی نہیں جاتے ہم غلط مانگتے ہیں اور اس کا وبال ہمیں اٹھانا پڑتا ہے اس کا وبال بھی ہمیں ملتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر بات پر قادر ہے بخشنے پر معاف کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس کے دامن میں بہت گنا ہوں گے بہت گنا اور اللہ تعالی دنیا میں اس کے گناہوں پر اس نے پردہ ڈالا ہوگا یعنی اس کو زلیل نہیں کیا ہوگا رسوا نہیں کیا ہوگا جب قیامت والے دن اللہ اسے اپنے پاس بلائے گا بندہ دور کھڑا ہے اللہ کہے گا اور قریب ہو اور قریب ہو. جیسے کوئی دوست کسی دوست کو کہتا ہے یار اتنا دور کیوں کھڑا ہے قریب آپ اور قریب کرے گا اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دے گا اسے ڈھانپ لے گا چھپا لے گا تاکہ دنیا نہ دیکھے کہ یہ کون ہے پھر اللہ تعالی ایستا سے اہستہ سے ایستا سے کیوں تاکہ دنیا نہ سنے یہ بدنام نہ ایستا سے اس کو بولے گا تو نے فلاں فلاں فلاں فلاں کام کیے تھے وہ کہے گا ہاں یا اللہ میں نے یہ کام کیے تھے جتنے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ گنوائے گا وہ مانتا جائے گا مانتا جائے گا سارے گناہ مان لے گا اللہ نے جس طرح دنیا پہ اس پہ پر پردہ ڈالا تھا نا اسے رسوا ہونے سے بچایا تھا اس وقت بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جو اس پر پردہ ڈالا تھا اللہ تعالیٰ وہ پردہ اس کے گناوں پہ ڈالے گا اور فرشتوں سے کہے گا میں نے اسے معاف کر دو اللہ تعالیٰ شخص کی مثال دی آپ نے فرمایا ایک اور شخص کو اللہ بلائے گا جب بندے اللہ کے قریب آئے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کے جتنے بڑے گنا ہیں انہیں چھپا دو بڑے گناہوں کو چھپا دو اور چھوٹے چھوٹے چھوٹے جتنے گنا ہیں وہ سامنے لے آؤ فرشتے فوراً اس کے بڑے گنا چھپا ڈالیں گے اور چھوٹے گنا کو لے آئیں گے وہ دیکھتا جائے گا اللہ پوچھے گا یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ سب کی تصدیق کرے گا اللہ یہ میں نے سارے گناہ کیے تھے اور دل میں ڈرے گا یہاں تو چھوٹی چھوٹی بات ساری سامنے آ رہی ہے ابھی تو بڑی باتیں تو ابھی آئی ہی نہیں ہیں اور جب بڑی باتیں آئیں گی تو پھر تو بچنا بالکل ہی مشکل ہے چھوٹی گناہ میرے ہو گئے ہیں تو بڑے گنا کا جب سامنا ہوگا تو بچنا تو بالکل ہی ناممکن ہے دل میں ڈرے گا اور تھوڑی تھوڑی یہ بھی دل میں ہوگا کہ سوچے گا کہ پتہ نہیں میرے بڑے گناہوں کا پتہ نہیں چلا یا کیا معاملہ ہے ڈرا ہوا بھی ہے سہما ہوا بھی ہے اللہ تعالی فرشتوں سے کہے گا اس کے یہ جو گناہ ہے نا جو ظاہر کیے گئے تھے چھوٹے گنا اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو جیسے یہاں پیر آتے ہیں نا دنیا میں کہتے ہیں کہ زیور لاؤ ہم تمہیں ڈبل کر کے دیں گے بے وقوف قوم چلی جاتی ہے بکسے کے بکسے زیوروں کے بھر کے نہیں جاتے ہیں کہ ڈبل ہوئیں گے صبح اٹھتے ہیں پیر ہی غائب ہوتا ہے زیور سمیت پیر ہی غائب ہوتا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے ایسے دھوکے نہیں کرتا جیسے دنیا میں پیر اپنے مریدوں سے دھوکے کرتے ہیں اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کی جو نیک گناہ ہیں اس کے بدلے نیکیاں دے دو ہر گناہ کے بدلے جب وہ یہ دیکھے گا کہ میرے گنا نیکیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں اللہ سے فوراً کہے گا یا اللہ میرے تو اور بھی بہت بڑے بڑے گناہ تھے وہ کدھر ہیں میرے تو اور بھی گناہ تھے بڑے بڑے وہ کدھر ہیں جب دیکھا کہ گناہوں کے بدلے نیکیاں مل رہی ہیں تو فوراً اللہ سے کہتا ہے میرے تو اور بھی بہت بڑے بڑے گناہ تھے اللہ سے جب بھی مانگو کچھ لوگ دعاؤں میں یہ غلطیاں کرتے اللہ مغفر لی انشتا کہ اے اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہے تو چاہے کا کیا مطلب اللہ بخشنے پر قادر ہے آپ کہو اللہ مجھے بخش دے اگر بچہ چھوٹا بچہ ابا کے گلے میں لپٹ جائے اور ابا سے بولے ابا اگر تو چاہے تو مجھے ٹافی دے دے ابا کبھی بھی نہیں دے گا تو چاہے تو مجھے ٹافی دے دے کبھی بھی نہیں دے گا ہاں گلے میں لپٹ جائے لٹک جائے میں آفس نہیں جانے دوں گا پہلے مجھے ٹافی دے اب باپ ٹافی دے کے ہی جان چھڑائے گا اللہ سے ایسے مانگو جیسے بچہ اپنے باپ سے ضد کر کے لپٹ کے مانگتا ہے اللہ مجھے دے اور تو ہی دے تیرے در کے سوا مجھے کوئی در چاہیے ہی نہیں تو دے پھر اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی فرمایا بادی انیب اے میرے محبوب میرے بندے آپ سے جب میرے بارے میں پوچھیں میں ان سے دور ہوں یا ان کے قریب انہیں بتا دیجیے گا فینی قریب میں تو ان کے قریب ہوں میں نے اپنا دور کہیں محل نہیں بنایا میں تو تمہارے قریب ہوں ایسا سے بھی پکارو تو میں سنتا ہوں زور سے پکارو تو بھی میں سنتا ہوں دل میں آوازیں دو تو بھی میں سنتا ہوں اگر تمہاری آواز تک موجود نہیں تم گونگے ہو پھر بھی میں سنتا ہوں تم دل میں خیال لے آتے ہو پھر بھی میں جانتا ہوں فنی قریب جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو ادا دان جب بھی پکارتا ہے اجیب میں قبول کرتا ہوں میں جواب دیتا ہوں بندہ مجھے کہتا ہے یا رب رب العالمین کہتا ہے لبیک یا میرے بندے میں حاضر ہوں مانگ کیا مانگتا ہے اللہ رب العالمین نے ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے کوئی شرائط ہوتی ہیں نمازوں کا ایک وقت ہے آپ اس وقت کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے کچھ وقت ایسے ہیں آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے جیسے سورج نکلتے وقت گروب ہوتے وقت زوال کے وقت اثر کے بعد فجر کے بعد سورج نکلنے تک لیکن رب العالمین نے دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا نماز کی کچھ شرطیں بھی رکھی جسم پاک ہوگا تو نماز ہوگی کپڑے پاک ہوں گے تو نماز ہوگی تم نہائے ہوئے ہوگے تو نماز ہوگی وضو کیا ہوا ہوگا تو نماز ہوگی لیکن دعا کے لیے کوئی شرط نہیں وضو ہے نہیں ہے رات کو بستر پر لیٹے لیٹے آنکھ کھل گئی رب العالمین کے حضور درخواست ڈال دی عرضی پیش کر دی رب العالمین اس وقت بھی آپ کی دعاؤں سے غافل نہیں بندہ پوچھتا العالمين, اگر تو قریب ہے ہمارے تو کتنا قریب ہے اس مسجد کی چھت جتنا دو منزل جتنا ابھی بینک پلازا جتنا یا دبئی کے ٹاور جتنا اللہ کتنا تو ہمارے قریب ہے اللہ کہتا ہے نہانو حبل الورید میں تو تمہاری رگ جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں میں نے تو اپنے بندے اور اپنے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہیں چھوڑا سیڑھی لگانے کی کوئی جگہ بھی نہیں چھوڑی جو لوگ کہتے ہیں میاں چھت پہ جاتے ہو تو سیڑھی لگاتے ہو اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے بھی تو کوئی زینا چاہیے کوئی وسیلہ چاہیے کوئی واسطہ چاہیے اللہ کہتا ہے میرے بندے سیڑھیاں وہاں لگائی جاتی ہیں جہاں بیچ میں فاصلے ہوں میں نے تو تیرے اور اپنے درمیان کوئی فاصلہ نہیں چھوڑا من الورید میں تو رگ حیات سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں لگاؤ سیڑھیاں کہاں لگاؤ گے دنیا کی ساری سرکاریں تم سے دور ہیں اجمیر والا دور ہے پاک پٹن کلفٹن والی سرکار بھی دور ہے بگت والی سرکار بھی دور ہے مدینے والی سرکار بھی دور ہے لیکن نہن اقرب ہم سب سے زیادہ تمہارے قریب ہیں اتنا قریب ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی بھی تمہارے قریب نہیں جب میں اتنا قریب ہوں تو پھر جی وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ پھر تمہیں چاہیے کہ مجھے پکارا کرو میرے ساتھ ایمان اور یقین رکھا کرو آج دنیا میں ماں باپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں بچوں فضول خرچی مت کرو پیسے بناؤ روپیہ بناؤ تمہاری شادی بھی کرنی ہے تمہارا گھر بھی بنانا ہے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے بندو ماں باپ اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتے ہیں پیسے چھوڑ کے رکھو پیسے بنا کے رکھو برے وقت میں کام آئیں گے رب العالمین کہتا ہے میرے بندے مجھ سے تو بنا کے رکھ مجھ سے دوستی رکھ مجھ پہ بھروسہ اور یقین رکھ میں تجھ پہ برا وقت ہی نہیں آنے دوں گا جس کے لیے تُو پیسے جمع کرتا ہے وہ برا وقت ہی تم پر نہیں آئے گا کالا رپو کم درونی استجم تمہارا داتا تمہارا رب تمہارا پالن ہار تمہیں کہتا ہے میرے بندو مجھے پکارا کرو مجھے آوازیں لگایا کرو مجھے اپنے یاد رکھا کرو اسب لہ کم میں تمہاری فریاد کو میں تمہاری دعاؤں کو میں قبول کرتا ہوں اے میرے بندو تم مجھے پکار کے تو دیکھو ہو ہم اتنے گناگار ہیں رب العالمین ہماری نہیں ہماری مانتا نہیں یہ ہیں ٹالتا نہیں ہم اتنے گناگار ہیں ہماری مانتا نہیں میرے بندے کیوں گلا کرتا ہے تو نے کب مجھ سے مانگا میں نے انکار کیا میرے دروازے پر ایک مرتبہ آ کے تو دیکھ میرے دروازے پر ایک مرتبہ آ کے تو دیکھ کچھ بھی نہ لے کر آ نہ روپیہ نہ پیسہ نہ مٹھائیاں نہ توحفے نہ تحائف خالی ہاتھ آ جھولیاں بھر کے جا ایک میرا در ایسا ہے کچھ نہ لے کر آؤ سب کچھ لے کر جاؤ میرے در پر آ تو سہی اپنی جب نیاز جھکا تو سہی اپنا سنا تو سہی تیری کیا ضرورت ہے تجھے کس چیز میں نقصان ہوا تیرے بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں رشتے نہیں آتے ارے میرے بندے تو مجھ سے اپنے دکھ کو شیر تو کر سر چھکا کے آدھی رات کو گھر کی بتیاں بجھا کے مسلح بچھا کے وضو کر کے میری دربار میں اپنا سر جھکا کے اپنا دکھڑا راز و نیاز کے ساتھ مجھے سنا تو سہی میرے لطف و کرم کو آزما تو سہی اپنا دستے سوال اٹھا تو سہی اپنی طلب کا دامن پھیلا تو سئی میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی فرمایا کالا رب کم درونی جبلا ارے دنیا میں ایسی کوئی ہنسی دنیا میں رب العالمین نے نہیں بنائی جہاں بھی جاؤ گے لوٹے جاؤ گے ایک رب العالمین کا در ہے ایک رب العالمین کا در ہے آپ سے کچھ نہیں لیتا سب کچھ دینے والا باقی دنیا میں لوگ کہتے ہیں تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے میں آؤں گا تو کیا دو گے ہمیشہ ون وے چلاتے ہیں دینے کی بات ہی نہیں ہے اور اللہ کہتا ہے میرے بندے بس مجھ پہ بھروسہ رکھ یقین رکھ یقین مانی ہم بزدل دل اتنے ہیں بج ہم اتنے ہیں کہ رات کو سوتے میں خواب میں بھی ڈر جاتے ہیں بزدلی کا یہ عالم ہے کہ سوتے میں خواب میں بھی ڈر جاتے ہیں اور دلیر اتنے ہیں کہ جاگتے میں بھی رب سے نہیں ڈرتے بہادری کا یہ عالم ہے خالے کے کائنات سے جاگتے میں بھی نہیں ڈرتے بز اتنے ہیں کہ خواب میں بھی ڈر جاتے ہیں میرے بھائیو اپنی زندگیوں کو سوارو اور اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو مانگو اللہ رب العالمین سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا فرمایا اتو مخل مکھل عبادہ دعا عبادت کا گودا ہے مغز ہے اتو آؤ و عبادہ دعا اصل عبادت ہے اتو آؤ سلاح المن دعا مومن کا ہتھیار ہے آپ اس ہتھیار کو استعمال تو کریں نا سنگ لگ گیا ہمارے ان ہتھیاروں کو وہ بھی تو ویسے ہی دعا نہیں کرتے مولویوں نے نماز کے بعد روکا تھا ہم نے ہمیشہ ہی چھوڑ دیا جان ہی چھوٹ گئی سرے سے جان ہی چھوٹ گئی بلکہ میں جب نیا نیا سن 1982 کی بات ہے اس مسجد میں میری پہلی مسجد تھی کراچی یہیں سے مجھے تعارف ملا یہیں سے لوگوں کو پتا چلا کہ کاری خلیل بھی کوئی ہے کوئی جانتا ہی نہیں تھا لڑکا سا تھا چھوٹی چھوٹی داڑی تھی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اللہ اکبر مجھ سے پہلے ایک خطیب صاحب تھے اب وہ فوت ہو گئے ہیں پنڈی کے تھے وہ چودہ سال یہاں رہ چکے تھے میرے سے پہلے اور وہ چھوڑ کے جا چکے تھے چودہ سال میں انہوں نے ایک دن بھی دعا نہیں مانگنے دی باقی لوگوں کو یہ فتوا دیا کہ یہ دعا مانگنا ہے ہی بدت مجھے پتا نہیں تھا میں پہلی دفعہ پہلی نماز میں تو میں نے نہیں مانگی دوسری تیسری میں بھی شاید نہیں مانگی جب میں نے تین چار نمازوں کے بعد اچھا میں نے لوگوں سے نہیں کہا کہ دعا کرو بس جیسے میں یعنی مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھا تھا جب تصویر وغیرہ سے فارغ ہوا تو میں نے چپ کر کے اپنی دعا مانگنی شروع کر دی تو کچھ لوگوں نے ڈرتے ڈرتے تو مجھے نہیں پتا میں تو ایسے نیچے دیکھ رہا تھا سامنے دیکھ ہی نہیں رہا تھا میں ایسے دعا مانگ رہا ہوں چپ کر کے دل میں تو کچھ لوگوں نے ڈرتے ڈرتے میرے ساتھ ہاتھ اٹھا لی ایک دو بزرگ بولے کہ یہ بدت پھر شروع ہو گئی ہے خیر میں جب دعا سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا کہ کون سی بدت بولے یہی جو آپ دعا مانگ رہے ہو میں نے کہا کس نے کہا بدت انہوں نے اس مول صاحب کا نام چونکہ وہ بزرگ بھی اب فوت ہو گئے اس لیے میں نام کسی کے بھی نہیں لے رہا وہ سارے بزرگ فوت ہو گئے میں بچا ہوا ہوں تو میں نے, اس نے میں نے پوچھا کہ کس نے کہا بدت انہوں نے کہا کہ آپ سے پہلے مولانا صاحب تھے میری بچوں کے چھوٹی چھوٹی داڑی تھی اب وہ جو گئے تھے وہ بڑی داڑھی والے تھے ان کا قد کاٹ بھی بڑا تھا تو بولیے وہ آپ سے بڑے عالم تھے ادھر چودہ سال رہے ہیں آپ تو جمعہ جمعہ آٹھ دن آئے ہو انہوں نے کہا تھا بدت ہے یقین مانیے میں نے اس وقت ایک جملہ یہی کہا میں نے کہا بزرگوں اس عالم کا دور اب ختم ہو گیا اب کاری خلیل کا دور ہے اس وقت بدت تھی اب بدت نہیں ہے تو کہنے لگے دین کیا مولویوں کا ہے ان کیا مولویوں کا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو اس کا دور ختم ہوگی گیا کاری خلیل کا دور ہے تو, تو میں نے کیا آپ نے کوئی مجھے قرآن حدیث کا حوالہ تو نہیں دیا نا آپ نے مولوی کا حوالہ دیا تو میں بھی ایک مولوی ہوں نا جبھی تو آپ لوگوں نے یہاں رکھا ہے میں بھی تو مولوی ہوں نا ہاں اگر کوئی حدیث پیش کرتے کہ اللہ کے رسول نے کہا بدت ہے پھر تو شاید میں یہ بات نہ کرتا آپ نے کہا آپ سے پہلے ایک اچھ بڑا مولوی تھا اس کی بڑی تھی وہ چودہ سال ادھر رہ کے گیا ہے. اس نے کہا بھی ہے تو میں بھی ایک مولوی ہوں یقین مانیے ہم بہت ساری باتیں پبلک میں ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے کسی کا یہ نہیں کرتے کسی ہم تو سیدھا قرآن عدیز کو ڈائریکٹ فالو کرتے ہیں لیکن در پردہ در پردہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں ہم سے تقلید ہو رہی ہوتی ہے ہو رہی ہوتی مثلا جب میں یہاں تھا میں بارہ سال رہا یہاں سن بیانوے میں چھوڑ کے گیا بالکل آخر میں سن بیانوے میں اس وقت تک ایک صاحب تھے یا دو تھے ایک صاحب تھے جو رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے تھے چونکہ میں نہیں باندھتا تھا ایک صاحب تھے ہمارے ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب جو آپ کے یہاں ڈاکٹر ہیں رمضان میں تراویہ بھی پڑھاتے یہ باندھتے تھے اور کوئی نہیں باندھتا تھا چونکہ امام اور خطیب نہیں باندھتا تھا اور اب خطیب باندھتے ہیں اب میرا خیال ہے آدھی سے زیادہ مسجد ہاتھ باندھتی ہے ہم کیسے دعوی کرتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ تقلید والا انصر نہیں ہے ہاں اگر آپ نے واقعی حدیث کی تحقیق کر کے سمجھ کے آپ نے مانا ہے تو آپ لائق یہ تحسین ہیں یہ خوبی ہے اہل حدیث کی یہی خوبی ہے لیکن اگر آپ لکیر کے فقیر بن کر ایسی اچھی باتیں دعائیں ہر چیز چھوڑتے چلے جائیں بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ سولجر بازار میں مفتی صدیق صاحب کا جنازہ تھا مفتی صدیق صاحب سولجر بازار میں پڑھاتے تھے مولانا شریف اساروی صاحب کے رشتہ داروں میں سے تھے اب چونکہ وہ عالم تھے فوت ہوئے تو کراچی کے تقریباً علماء وہاں جمع ہوئے ہوئے تھے جنازے میں اس میں میں بھی وہاں گیا ہوا تھا جنازہ وہاں درسے میں سفید مسجد میں ہوا یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت امام ان کے کون تھے لیکن جو علماء جنازے میں آئے تھے تو نماز ان میں سے کسی نے پڑھائی اور وہ مجھے معلوم ہے وہ جامع بھی وکر کے استاد تھے اس وقت انہوں نے نماز پڑھائی جنازے کی نہیں نماز جو جنازے سے پہلے ہم نے پڑھی زہر تھی یا اصر تھی وہ پڑھی ہم نے ایک بزرگ کوئی پہلی صف میں بیٹھا تھا اس نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب کل میری آنکھ کا آپریشن ہے آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میرا آپریشن کامیاب ہو جائے تو وہ جو جنہوں نے نماز پڑھائی تھی وہ چپ کر کے اپنا انگلیوں پہ تصویر پڑھتے رہے وہ شخص یہ سمجھا بزرگ کے شاید امام صاحب نے میری آواز سنی نہیں تو وہ پہلے سے تھوڑا زیادہ زور سے بولنے لگ گیا کہ امام صاحب میرا کل آنکھ کا آپریشن ہے آپ دعا فرما دیجئے اللہ تعالی کامیابی عطا فرمائے تو اب وہ تھوڑے سے تیش میں ہے مول صاحب کہنے لگے بابا بیٹھ جا سن لیا میں نے یہ فرضوں کے بعد دعا کرنی بدت وہ بیٹھا نہیں پھر وہ اٹھا اور بوڑھا تھا لکڑی کے سہارے چلتا ہوا سفے چیرتا ہوا اور یہ کہتا ہوا گیا کہ توبہ توبہ اج تک اللہ اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ وہابی غیر اللہ سے نہیں مانگتے مجھے تو آج پتا چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے کتنا غلط میسج گیا آپ کے غلط طرز عمل کی وجہ سے اسی لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سبیل دنیا کو اپنی طرف بلاؤ اپنے قریب کرو حکمت اور دنائی کے ساتھ واض و نصیحت کے ساتھ لوگوں کو آپ نے فرمایا یسر ہوں بلا ہو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو سختی پیدا نہ کرو لوگوں کے لیے محبت پھیلاؤ ولا تو نہ لوگوں کو دین سے نفرت نہ دو کہ وہ دین سے دور بھاگیں ہمارا سارا عمل سارا طریقہ سارا کردار لوگوں کو دور کرنے پر ہے ارے بھائیو اس وقت بڑی ضرورت ہے مسلم قوم کو بھی آپ کے ملک کو بھی کہ آپ قریب ہوں کم از کم اپنی صفوں میں تو اتحاد پیدا کریں اپنی صفوں میں تو آپ محبت پیدا کریں اور وہ محبت کیسے ہوگی جب آپ کا محور ایک ہوگا مرکز ایک ہوگا سارے ایک رب سے مانگنے والے اور سارے اسی کو گنی اور خود کو فقیر سمجھیں گے تو یقیناً وہ جب سارے ایک جیسا سمجھیں گے میں بھی فقیر ہوں وہ بھی فقیر ہے تو فقیروں کی تو فقیروں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے نا امیروں کی فقیروں کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی لیکن فقیروں کی فقیروں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو ہم جب اللہ کے در کے فقیر ہو جائیں گے تو ہماری تو آپس میں دوستی ہوگی آپ دعاؤں کی آدت ڈالیے دیکھیے ایک ہوتا ہے فرض کے بعد امام نے رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گیا جسے ہم کہتے ہیں رسوی دعا یہ اللہ کے رسول سے بالکل ثابت نہیں ہے کہ جسے آپ نماز کا حصہ سمجھیں کہ نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی سلام کے بعد جب تک امام دعا نہیں کرائے گا نماز ابھی ادھوری ہے یہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے خاص کر دیگر مساجد میں یہ فکر غلط ہے یہ سوچ غلط ہے اللہ کے رسول نے نماز سلام پہ ختم کر دی اب نماز مکمل ہو گئی اب دعا اضافی چیز ہے آپ کو ضرورت ہے آپ مانگے آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ نہ مانگے آپ دوسرے کو منع بھی نہیں کر سکتے اور دوسرے کو مجبور بھی نہیں کر سکتے نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مانگو اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو نہ مانگ جیسے مجھے روکا گیا تھا کہ یہ بدت پھر شروع ہو گئی اب میں تو اکیلے مانگ رہا ہوں اب اکیلے کو بھی نہیں مانگنے دیا جا رہا فرضوں کے بعد کہ اکیلے بھی نہیں مانگو تو یہ جو سختی ہے بیجاب اور خاص کر اللہ سے مانگنے میں بھی بندہ آر محسوس کرے دیکھیے نبی کریم سے جب کوئی درخواست کرتا تھا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیجئے میرے لیے دعا فرما دیجئے جب بھی کوئی درخواست کرتا تھا آپ دعا فرماتے آپ خطبہ دے رہے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے خطبہ دے رہے ہیں ممبر پہ کھڑے ہیں ہمیں تو لوگ پرچی دیتے ہیں نا تو ہم پھر نماز کے بعد دعا کراتے ہیں رسول اللہ کو جیسے بندہ مسجد میں داخل ہوا وہیں سے اس نے شور مچانا شروع کر دیے یا رسول اللہ ہم برباد ہو گئے تباہ ہو گئے ہماری چراگاہیں خشک ہو گئی ہیں حوض پانی کے جو وہ خالی ہو گئے جانور بوکے مر رہے ہیں پیاسے مر رہے ہیں ایسے اس نے ایک داستان سنائی اللہ نبی نے اپنا خطبہ روک دیا خطبہ روکا ممبر کے اوپر کھڑے کھڑے آپ نے ہاتھ اٹھائے اور سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے یہ اجتماعی دعا ہے کہ نہیں ہے آپ نے ہاتھ اٹھائے منبر پر ہاتھ اٹھائے. سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے آپ نے بارش کی دعا کی صاحبہ کہتے ہیں ہم مسجد سے نکلے نہیں تھے کہ بارش ہوئی ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ پیر جمعرات اور اگلے دن پھر جمعہ یعنی اگلا جمعہ آ گیا بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے پورا ہفتہ بارش ہوئی اللہ کے رسول پھر خطبہ دے رہے پھر وہی شخص یا کوئی اور شخص تھا لیکن اس کے جو الفاظ ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو پچھلے جمعہ شخص نے کہا تھا اسی طرح کے الفاظ ہیں اللہ ہم تو, تو اللہ کے رسول ہم تباہ ہو گئے برباد ہو گئے ہمارے گھر بھی گرنے لگے ہیں ہمارے تو مکانات کچے ہیں وہ بھی گرنے لگے ہیں راستے بند ہو گئے ہیں ہم تو مسجد میں بھی اتنی مشکل سے آتے ہیں اللہ سے کہو بارش کو روک لے اللہ کے رسول نے پھر ممبر پر ہاتھ اٹھائے صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے یعنی جب کسی نے درخواست کی آپ نے خطبہ ختم ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا اسی وقت دعا کی کہ اے اللہ مدینہ تیرا سیراب ہو چکا ہے بارش سے متعلق ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے اب ان بادلوں کو وہاں لے جا جہاں ان کی ضرورت ہے تیرے مدینے کی ضرورت پوری ہو چکی ہے اللہ نے اسی وقت بارش کو روک دیا دعاؤں میں ایک اثر ہے دعاؤں میں ایک طاقت ہے دعاؤں میں ایک قوت جو کام کرینوں سے آپ کرتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے وہ کام دعا سے کیا تین بندے جو غار میں جا کے چھپے تھے اور اوپر سے پتھر کی بڑی وزنی چٹان پانی کے بہاؤ سے لڑکی اور غار کے منہ کے اوپر آ کے بند ہو گئے اور اتنی بڑی چٹان ہے کہ تینوں مل کر بھی دھکا دیتے ہیں ہٹنا تو دور کی بات ہے وہ ہلتی بھی نہیں ہے اب انہوں نے سمجھ لیا کہ اب تو مرنا ہی مرنا ہے ہم یہاں شور مچاتے ہیں باہر ہماری آواز نہیں جاتی اور ہم سے ہٹتی نہیں ہے اور باہر کسی کو پتہ بھی نہیں اور آبادی بھی نہیں ہے یہ تو جنگل ہے پہاڑی علاقہ ہے پھر سب کو تدبیر یاد آئی کہ یار زندگی میں کوئی بھی کام تم نے اللہ کے لیے کیا ہونا اب اللہ کے سامنے ہر بندہ اپنا اپنا کام رکھے دینوں نے اپنی اپنی ضرورتیں رکھی جو ڈیٹیل میں ہے کسی نے کہا کہ میں نے مزدور کی مزدوری روکی تھی پھر اس کو کاروبار میں لگایا بڑھ گئے جانور خریدے یہ وہ پھر جب بڑھاپے میں وہ میرے پاس آیا میں نے اسے کہا کہ یہ جو کچھ جانور تیرے کو نظر آ رہے نا یہ میں نے تیرے اسی دس روپئے ہی یہ سارا کچھ بنایا جتنے لے جانا چاہتا ہے لے جا یا اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا کسنے کا یا میرے ماں باپ بوڑھے تھے میرے بچے رو رہے تھے ان کو نیند نہیں آ رہی تھی بھوک کی وجہ سے میں بکریاں لیکن میری عادت تھی میں پہلے دودھ ماں باپ کو پلاتا تھا پھر جو بچتا تھا تو اپنے بچوں کو دیتا تھا آج میں آیا تو ماں باپ سو چکے تھے بچے رو رہے تھے میں نے بچوں کو دودھ نہیں دیا میں نے ماں باپ کے جاگنے کا انتظار کیا اٹھایا بھی نہیں جاگنے کا انتظار کیا اور جب ماں باپ جاگ گئے میں دودھ کے پیالے لے کے ان کے سرانے کھڑا ہوا تھا اب آپ اندازہ لگاؤ جب باپ بوڑھا یا ماں بوڑھی اچانک آدھی رات کو اس کی آگ کھلے اور وہ دیکھے کہ میرا بیٹا میرے لیے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا ہوا ہے اپنی نیند حرام کر کے اور اس کے بچے رو رہے ہیں ایمانداری سے بتائیے اس بوڑھے باپ کے دل سے کتنی دعائیں نکلیں گی کتنی دعائیں یہ وہ جس سے کا بیڑا پار ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مولوں سے تو کہتے ہو بولی صاحب دعا کرنا ارے گھر میں مولوں سے بڑا مفتی آپ کے گھر میں باپ کی شکل میں ماں کی شکل میں موجود ہے کبھی ان سے بھی کہا جن کے بارے میں اللہ کا رسول کہتا ہے دعوت الدل والد ہی کسی کی دعا اللہ قبول کرے یا نہ کرے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا فوراً قبول کرتا ان سے دعائیں کرا فرمایا کہ یا اللہ میں پیالے لے کے ان کے سرانے کھڑا تھا آدھی رات کو اٹھے میں نے پیالے پیش کیے انہوں نے پیا ان سے جو بچ گیا پھر میں بچوں کی طرف گیا اللہ میں نے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تیری جناب میں یہ نیکی قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر بندے کی دعا پر تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا پتھر سرکتا تک اب وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے وہ تو ایک کونے میں بیٹھے دعا کر رہے ہیں پتھر خود سرک رہا جیسے آٹومیٹک کوئی ویل لگ رہے ہیں جیسے اس میں کوئی کرنٹ آ گیا جیسے باہر سے کوئی کسی نے کرین لگا دی ہے بظاہر ایک دعا ہے جہاں انسان بے بس ہوتا ہے تیسرے نے جب دعا کی کہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے پیار کرتا تھا میں نے اس پہ ڈورے ڈالے وہ نیک تھی اس نے ہر طرح سے مجھے منع کیا ایک دن کہت سالی میں مجبور ہو کر میرے پاس آئی اور میرے پاس پیسہ تھا روپیہ تھا اناج تھا جان بچانے کے لیے میں نے پھر وہی لالچ اپنا کہ میرے, میری تو پوری کر تیری خواہش میں پوری کرتا ہوں وہ اپنی جان بچانے کے لیے راضی ہوئی لیکن یا اللہ تو جانتا ہے جب میں اس کے قریب گیا اس نے ایک ہی جملہ کہا اتہ میں بھوک کی وجہ سے ایسا کر رہی ہوں میں فہشہ نہیں ہوں تو اللہ سے ڈر یا اللہ یہ جملہ سنتے ہی میرا روہاں روہاں کانپنے لگا اور میں نے جو کچھ اس نے مانگا میں نے اس کو دیا اور میں نے اس کی عزت پہ ہاتھ نہیں لگایا میں نے اس کو بے عبروں نہیں کیا صرف تیرے ڈر کی وجہ سے اللہ تجھے اگر یہ میرا عمل قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں پتھر ہٹا وہ چٹان ہٹی بالکل وہ باہر آ پوری چٹان ہٹ گئی اور وہ باہر آ جب باہر آئے کس کی وجہ سے باہر دیکھا کوئی بندہ کچھ بھی نہیں ہے صرف دعا کی وجہ سے میں نے ابتدا میں آپ کیا انسان جہاں انسان کی جہاں بس ہو جاتی ہے وہیں سے دعا کا کام شروع ہوتا ہے آپ اللہ کو کبھی آزما کے تو دیکھے اللہ سے آزما کے تو دیکھے ہیں اللہ سے مانگ کے تو دیکھے ہیں آپ مختلف اوقات ہیں مثلاً آدھی رات کے بعد آپ اٹھیں وضو کریں مسلح بچھائیں دو نفل اللہ کے آگے دو نفل پڑ ڈالے گھر والے سوئے ہوئے ہوں آپ کو کوئی حاجت ہے نا آپ کا کو کوئی مکان نہیں بک رہا بچوں کے رشتے نہیں آ رہے لڑکوں کی شادیاں نہیں ہو رہی لڑکوں کی نوکریاں نہیں لگ رہی آپ کو کوئی بیماری ہے کوئی بھی معاملہ ہے اللہ سے تو چھپانے کی بھی ضرورت نہیں وہ تو پہلے سے جانتا ہے وہ تو پہلے سے جانتا ہے آپ بس رونا نہیں آتا نا اللہ کے رسول نے فرمایا اگر رونا آتا ہے تو اچھی بات اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا لو اللہ تعالیٰ اسی کو تمہارا رونا مان لیتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے پھر تمہاری آنکھ سے جو آنسو کا قطرہ بہتا ہے امام زہبی رحمتہ اللہ علیہ کی کتابے سے ار اعلام و امام محمد بن منقدر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے نیک آدمی تھے حدیث کے استاذ تھے حدیث پڑھاتے تھے ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے رونا شروع کر دیتے کہ ہماری یہ اوقات کہ ہم بیٹھے آج اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھا رہے ہیں پھر وہ آنسو جو آنکھ سے نکلتے نا اس کو ہاتھوں سے پورے منہ پہ مل لیتے آنسو کو کہتے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو آنکھ اللہ کے خوف میں روئی اللہ تعالیٰ اس پر دوزک کی آنکھ کو حرام کر دیتا ہے آنسو کو چہرے پہ ملتے کہتے یا کہ اللہ یہ تیرے ڈر سے میری آنکھ سے یہ آنسو نکلا ہے چہرے پہ اس لیے مالش کر رہا ہوں اس کی تاکہ میرے چہرے کو تو جہنم کی آگ پہ حرام کر اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کی فریادوں کی،, ضرورتوں کی لاج رکھنے والا ہے صرف مانگنے والی ادا چاہیے وہ آپ کی ادا کا منتظر ہے ایسا دنیا میں کوئی دینے والا نہیں ملے گا جو خود آدھی رات کو آپ کا دروازہ کھٹکائے شبیر میاں اٹھو بشیر میاں اٹھو جنید میاں اٹھو تمہیں پانی چاہیے تھا نہ مانگو تمہیں شفا چاہیے تھی مانگو تمہیں پیسہ چاہیے تھا مانگو حدیث میں آتا ہے ہر آدھی رات کے بعد اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے ہل بھی मेरे پھر اے میرے بندو تم میں کوئی گناگار ہے جو استقفار کرے میں اسے بخشتوں کوئی بیمار ہے جو مجھ سے شفا مانگے میں اسے دوں کوئی بے روزگار ہے جو مجھ سے روزی مانگے میں اسے دوں لیکن اس وقت تو ہمارے سونے کا ٹائم ہوتا ہے نا لکھپتی ہوٹل پہ ساری ساری رات گزار دیں گے لوڈو کھیلتے ہوئے کرم بورڈ کھیلتے ہوئے پتہ نہیں کیا, کیا کھیلتے ہوئے پان منہ میں بھرے ہوئے بات صحیح سے ہوتی نہیں منہ اوپر کر کے بات کریں گے یعنی اللہ کو چڑھائیں گے تمباکو والا پان منہ میں ہے اور اللہ کی طرف روک کر کے اور سامنے والا اگر سفید کپڑے پہن کے بیٹھے تو کپڑوں کا تو ستیہ ناش اتنی تھوکے نکلیں گی اور لال لال پیک جو اس کے کپڑے بھی خراب اور پھر جو اللہ کے دینے کا ٹائم آتا ہے اس وقت ہماری نیند کا ٹائم آتا ہے پھر ہم آ کے سوتے ہیں فجر کی نواز بھی گئی پھر وہ دکان کے ٹائم پہ اٹھیں گے ہلوا پوری والوں کے آپ نہیں دیکھتے گیارہ بجے لین لگی ہوئی ہوتی ہے گیارہ بجے کون سا ناشتے کا ٹائم ہے ایک بجے تو کھانے کا ٹائم ہے گیارہ بجے کون سا ناشتے کا ٹائم ہے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو فجر میں بھی نہیں آتے اٹھے ابھی ہیں ابھی ان کی فجر ہوئی ہے ابھی یہ ناشتہ کریں گے میرے بھائیوں اپنی زندگی کو تبدیل کرو اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ اپنی زندگی کو دعاؤں سے مزین کرو اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھ چھوٹی دعائیں اپنے بچوں کو سکھلاؤ اور خود بھی ان کا استعمال کرو رات کو سوتے سوتے آپ دعائیں پڑھو دائیں کروٹ لیٹو دعائیں پڑھو جب تک نیند نہیں آتی آپ درود پڑھتے رہو آپ کو نیند بھی فورن آئے گی اور ساری رات اللہ فرشتوں سے کہے گا لکھو کہ اس بندے نے ساری رات درود پڑھا ہے حالانکہ آپ نے دس منٹ پڑھا اور آپ کی آنکھ لگ گئی اللہ لکھواتا ہے کہ ساری رات لکھو کہ ساری رات درود پڑا ہے مفت میں نے ہیں جو ہم نہیں کما رہے ہیں ہم انہیں حاصل نہیں کر رہے ہیں میرے بھائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی درخواست کرتا آپ بھی زندے سے جا کر کے درخواست کریں کسی سے کہیں کہ بھائی آپ نیک آدمی ہو میرے لیے دعا کرو وہ یقیناً آپ کے لیے دعا کرے گا یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے لیکن قبر پہ مزار پہ کسی مرے ہوئے پہ کسی درخت کے سامنے کسی گھوڑے کے سامنے جا کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ وسیلے اسلام میں بالکل حرام ہاں اللہ کے رسول کے پاس لوگ آتے ابو رہا ہے اللہ کے رسول میری اماں مسلمان نہیں ہے اس نے قسم کھا لیا کہ تو جب تک اسلام نہیں چھوڑے گا میں روٹی نہیں کھاؤں گی اے اللہ کے رسول میری اماں تو روٹی نہیں کھائے گی تو مر جائے گی اور مجھے تو اماں سے بہت پیار ہے اور اسلام بھی میں نہیں چھوڑ سکتا تو آپ اللہ سے دعا کرو نا کہ میری اماں مسلمان ہو جائے اللہ کے رسول نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دی اسی وقت ہاتھ اٹھا دی حضرت ابو احرا کہتے ہیں آپ نے مسجد میں ہاتھ اٹھائے اور میں مسجد سے نکلا بھاگا گھر کی طرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کی دعا پہلے پہنچی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں میں جب گھر کے دروازے پر گیا میری ماں غسل کر رہی تھی میں سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول کی دعا مجھ سے پہلے پہنچ چکی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالان ہو آئی ان کے دورے خلافت میں کات سالی آئی اور سالی کہ بارش بھی نہیں ہو رہی چرا گاہیں خشک ہے سب کچھ بڑی قسم پرسی کا عالم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو کے دورے خلافت میں انہوں نے حضرت عباس کو آگے کیا حالانکہ روزہ مدینے میں ہے سالی بھی مدینے میں ہے نماز استسکا بھی مدینے میں پڑی جا رہی ہے لیکن سیدنا فاروق اعظم روزے پہ نہیں جاتے کہ اللہ کے رسول پہلے بھی آپ اللہ سے مانگا کرتے تھے ہم آمین کہتے تھے اللہ بارش برساتا تھا اب بھی ہمارے آپ ہی ہیں آپ اللہ سے اسی طرح دعا کریں جس طرح پہلے زندگی میں کیا کرتے تھے روزے پہ نہیں گئے حضرت عباس کو جو اللہ کے رسول کے چچا تھے ان کو آگے کھڑا کیا اور دعا میں کہا اللہ فرمایا انا کنہ نہ تو کا اے ہبی اے اللہ ہم دنیا میں جب بھی کسی مصیبت میں پھنسے کات سالی ہوتی تو سے بارشیں مانگتے تیرے نبی کو آگے کیا کرتے تھے اور تو ہمیں بارش دیا کرتا تھا آج تیرا رسول ہمیں موجود نہیں آج تیرا رسول ہم میں موجود نہیں وہ تیری جناب میں آ پہنچا آج رسول کو تو نہیں لا سکتے اس کے چچا کو سامنے لائے ہیں انگنا کنگنا نہ تبصل ہوئی لئی پہلے تیرے نبی کے ذریعے سے دعا کرتے تھے آج نبی کے چچا کو لائے ہیں دعا کرنے کے لیے سیدنا فاروق اعظم نے دنیا کو یہ بات بھی سمجھا دی جب بھی تمہیں مانگنا ہو اگر مدینے والی سرکار کا روزہ مدینے میں موجود ہے تو بھی وہ روزے پہ جا کے نہیں مانگتا ان کے چچا کو کھڑا کر کے دعا کرواتا ہے آپ بھی دعائیں کیجیے دعائیں کروائیے اللہ کے آگے مانگیے یہ مت رکھیے کہ قبر والا سنتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا اللہ کے عبیب سے کہا گیا منفی کبور اللہ کے ابھی جو قبروں میں جا پہنچے ہیں آپ ان کو نہیں سنوا سکتے نہ کلاس میں علم جو مر چکے آپ ان کو نہیں سنوا سکتے <دُعَى> نہ بہروں کو آپ سنوا سکتے ہیں. بھی نہیں سن سکتا, مردہ بھی نہیں سن سکتا اللہ رب العالمین جسے چاہے سنوا دے اس عقیدے کے ساتھ توحید کے ساتھ رب العالمین سے مانگیے جب تک آپ کے عقیدے میں توحید نہ ہوگی آپ کی دعائیں قبول نہ ہوں گی آپ کے پیٹ میں حلالا نہیں ہوگا آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی آپ حرام سے بھی گریز کیجئے سود سے پرہیز کیجئے رشوت سے بچنے کی کوشش کیجئے چھینا ڈھبچی سے دور رہیے کم توڑنے سے بچیے دودھ میں پانی ملانے سے بچیے ہر وہ جو آپ کے ہر وہ عمل جو آپ کی روزی کو حرام کر دے اس سے بچنے کی کوشش کیجئے حلال نیوالا پیٹ میں ڈال کر رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائیے اللہ آپ کے ہاتھوں کی بھی لاج رکھے گا آپ کی, آنسوں کی بھی لاج رکھے گا ورنہ اگر آپ حرام کھانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا مسافر کی دعا کو بھی رب العالمین قبول کرتا ہے لیکن ایسا مسافر جس کا زاد راہ ختم ہو گیا ہو سفر میں گرد و غبار میں اٹا ہوا ہو گریبان بانپ ہٹا ہوا ہو ایسا سے بدحال مسافر کی دعا تو رب العالمین جلدی قبول کرتا ہے لیکن فرمایا ایک مسافر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کی جناب میں فریاد کرتا ہے اے لاہو میرا تو زاد راہ بھی ختم ہو گیا میرا تو کمیز بھی سفر کی ثبوتوں میں پھٹ چکا ہے سر اور پاؤں میں مٹ ہٹ چکی ہے اللہ العالمین یا ربی یا ربی اللہ کو آباز لگاتا ہے اے الح العالمین اللہ کہتا ہے سجا بل ثالک اس بخش کی دعا کو میں کیسے قبول کروں مت ہوں ملبس حرام مشرب حرام ارے اس کا تو کھانا بھی حرام کا پینا بھی حرام کا اوڑنا بھی چھونا بھی حرام کا حرام اس کی گھٹی میں پڑ چکا ہے کہ فیوز سجا میں اس پد کی دعا کو کیسے قبول کروں اگر آپ حرام کا نیوالا پیٹ میں ڈالتے ہیں دعا جیسی چیز بھی آپ کی قبول نہیں ہوتی نماز تو پھر بہت دور کی بات خالی دعا بھی رب العالمین قبول نہیں کرتا بچوں کو حلال کھلائیے بیوی کو حلال کھلائیے بیویوں کو بھی چاہیے کہ شوہروں پر پابندی لگائیں ہم چٹنی سے گزارا کر لیں گی لیکن ہمارے لیے اوپر کی آمدنی کبھی نہ لائیے صرف اپنی تنخواہ ہمیں دیجیے آپ کی تنخواہ پہ گزارا کریں گی روکی سوکی کھائیں گی حرام کھانے پر ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گی بیویوں پر بھی فرض ہے میاں پر بھی فرض ہے بچوں پر بھی فرض ہے اپنے ماں باپ سے کہیں ہمارے والدین ہمارے پیٹ میں جب بھی ڈالو حلال نوالا ڈالو ہم آپ سے ناجائز تقاضا نہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ دیکھیے گا آپ کی بچیوں کے بچیوں بچیوں کے یا بچوں کی زندگی کے سمرات کو آپ دیکھیے گا آپ سمیٹتے سمیٹتے تھک جائیں گے اللہ رب العالمین دیتے دیتے نہیں تھکے گا دنیا آپ کے بچوں کی مثالیں دیا کرے گی اللہ کے رسول کو دیکھو حضرت حسن بچے ہیں بچوں پر کوئی فریضہ فرض نہیں ہوتا صدقے کی کھجور اٹھا کر کے منہ میں ڈالی آپ نے انگلی ڈال کے کھجور کو باہر نکالا اور جو کچھ اندر نگل لیا تھا آپ نے فرمایا کخ کخ اے میرے بیٹے تھوکر تھوکر انہا اللہ ناکلو صدقہ تن ہم صدقہ نہیں کھاتے یہ ہم پر اور میری آل پر اللہ نے صدقے کو حام کیا ہم صدقہ نہیں کھاتے تھوکر بچپن سے اس چیز کا خیال لکھئے پھر جواب آپ بچپن سے اللہ کے رسول نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام نہیں جانے دیا پھر دنیا نے دیکھا حسن نام کا بچہ ایسا شہزادہ بن کر سامنے آیا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یہ میرے دونوں شہزادے حسن بھی حسین بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں آپ اپنی اولاد کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کیجئے حلال کھانے کے بعد دعائیں مانگیے آئے کیجئے اپنے بچوں کے لیے تو کیجئے بائیک پہ آپ بیٹھے ہیں موبائل جیب میں ہے اور ہینڈ فری لگا ہوا ہے کانوں میں آپ نے نور جہاں کے گانے لگا رکھے ہیں نا معلوم تیری زندگی کا یہ آخری سفر ہو کس کو معلوم ہے اور گانے سنتا سنتا تو دنیا سے چلا جائے گا آپ اس سفر سے فیدہ اٹھائیے آپ نے فرمایا مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے آپ سفر شروع کیجئے دعا پڑھ کر شروع کیجئے راستے میں اپنے لیے بیوی کے لیے بچوں کے لیے دعائیں مانگیے دعائیں کیجئے پھر واپس آئیں دعائیں کرتے ہوئے آئیں آپ وقت سے فیدہ اٹھائیں اللہ کے بندو اللہ نے بڑے مواقع دیے نیرے نرے وہ وہابی نہیں بنو دعائیں مانگا کرو دعائیں مانا کرو دعائیں کرایا کرو دعاؤں میں بڑی اثر بڑت, اثر اور تاثیر رب العالمین نے رکھی دعائیں مانگنے کی عادت ڈالا چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ گھروں میں مسلے پہ بچھاؤ اس کو عادت دلاؤ بولو بیٹا ہاتھ اٹھاؤ چلو اتنا ہی کہلواؤ نا جو آپ کو دعائیں پسند ہیں بیٹا بولو اللہ میاں ہمارے ابو کو پیسے دے دے چلو اتنا ہی کہ ان کو عادت تو ڈلے کہ پیسہ بھی مانگنا ہے بچپن سے ان کے کانوں میں یہ باتیں ڈالو کہ جھکنا ہے تو اسی کے آگے مانگنا ہے تو اسی کے آگے اللہ کے حبیب نے نہیں فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے نا وہ بھی اللہ سے مانگا یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ معمولی سے معمولی چیز بھی تم غیر سے مت مانگو ہر چیز اللہ سے مانگو پھر آپ نے فرمایا ملا جس علی اللہ یک جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالی اس سے ناراض ہو جاتا ہے کتنا فرق ہے دنیا سے مانگو آپ تجربہ کر لو آپ کا کتنا کہ رہا دوستوں آپ دکان پہ جاؤ اس کے دفتر میں جاؤ آپ بولو جنید بھائی ذرا اچانک ضرورت پڑ گئی ہے تمہاری بھابھی کی طبیعت خراب ہے دوائی کے لیے پیسے چاہیے مجھے کوئی ہزار دو ہزار ہو سکتا ہے اس وقت وہ دے دے تین دن بعد آپ دوبارہ جاؤ دوبارہ جاؤ اب وہ سمجھ آئے گا آج پھر کوئی آ رہا ہے کوئی آج کوئی نیا بہانا ہوگا تو پھر یہ مانگے گا چلو ہو سکتا ہے چلو دو ہزار نہیں دے گا چلو پانچ دے دے گا اب وہ کم کرتا جائے پانچ کر دے گا اس کے بعد اگر تیسری دفعہ دیکھے گا اپنے آفس میں نوکر کو بولے گا میں پیچھے واشروم میں جا رہا ہوں یہ آ رہا ہے اس اسے بولو صاحب نہیں ہے صاحب دفتر میں نہیں ہے ملے گا ہی نہیں یہ ہمارا مزاج ہے اور اللہ کیا کہتا ہے اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں مل یس علی اللہ یک ہے بندے سے مانگو تو ناراض ہوتا ہے اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے کتنا فرق ہے مل یس علی اللہ یکز جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتا ہے باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے والی اور سچی بات ہے توحید کی بات ہو اور اہل حدیث لوگ بیان کرنے والے ہوں تو یقین مانیے توحید بیان کرنے میں مزہ بھی بہت آتا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ کہا گیا مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق فرمائے آپ کا تشریف لانا بیٹھنا اور میں بہت خوشی ہوتی ہے الحمد اتنی بڑی تعداد میں آپ محبت سے آتے ہیں اور میں نے نوجوانوں کے جذبات بھی دیکھے آج مجھے پورا پروٹوکول دے کر لے کر آئے اللہ رب العالمین آپ کو اسی طرح جنت کے غلمانوں کے ذریعے پروٹوکول دے کر آپ کو جنتوں میں لے جائے اور جس طرح آج ہم اکٹھے یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالی ہمیں یہ موقع دے اور توفیق دے اور یہ نصیب کرے کہ ہم جنتوں میں بھی اسی طرح بیٹھ کر اسی طرح جنتوں میں اکٹھے بیٹھ کر جنتوں کے باغ و بہار کے مزے لیا کریں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی آپ کی حاضری کو میری حاضری کو قبول و مقبول فرمائے